أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في خلق السماوات والان في السماوات والارض لايات لا للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابه آيات لقوم يوقنون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 وَإِلُّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُطْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُسِرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرُهُ بِعْذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا إِتَّخَذَهَا هُزُوَا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِنْ وَرَائِهِم جهنم ولا یغنی ما کبوش ان ولا مت خزون اللہ اولیا و لہم عذاب ناظیم حاضن ودین کفرو بیات رب لہم عذابن علیم سورہ جاسیا مکی صورت ہے نظولن 65 نمبر سورہ دخان کے بعد نازل ہوئی ہے اور قرآن مجید کی ترتیب میں پینتالیسویں نمبر پہ ہے سورہ دخان کے بعد ویسے تو حوامی میں صبح یہ تمام صورتیں یکے بعد دیگرے نازل ہوئی ہیں اسی وجہ سے ان صورتوں میں جو ربط ہے اور مقصد بھی ہم ایک ہی بیان کرتے چلے آ رہے ہیں بعض ربط وہ پھر بھی ہم ذکر کرتے ہیں گزشتہ صورت میں سورہ جاسیہ دخان میں وہ جو سورہ حامی مومن سے ایک دعویٰ چلا آ رہا ہے فد اللہ مخلثین علین اور اس پر متعدد شبہات اور ان کے جوابات دیے جاتے ہیں گزشتہ صورت میں نواں شبہ ذکر کیا گیا تھا سورہ زخرف میں ذکر کیا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرتے ہیں تو گزشتہ صورت میں کہا گیا سورہ دقان میں جی کہ شاید کہ وہ ہماری بات اور ہماری فریاد سن لیں كہ جی اب اس صورت میں یہ کہا جاتا ہے اس صورت میں دسواں شبہ ہے اور دسواں شبہ وہ یہ ہے دسواں شبہ وہ یہ ہے کہ ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں کہ ہمارے آبا اجداد ان کو پکارا کرتے تھے یعنی مشرک وہ اپنے شرک میں جب آپ دلائل کے ذریعے اس کے شرک کو رد کرتے ہیں یہ تو وہ رفتہ رفتہ اپنی بات میں نیچے آ رہا ہے سورہ زخرف میں کہا تھا کہ چلو ٹھیک ہے ہمارے لیے سفارش نہیں کرتے اس صورت میں اس شبے کی تردید کی گئی چلو وہ ہماری سفارش نہیں کرتے سورہ دخان میں رد کیا گیا وہ کہتے ہیں کہ شاید ہماری پکار سن لیں چلو ہماری پکار بھی نہیں سنتے تو پھر کس لیے پکارتے ہو انہیں حاجتوں میں تو اس لیے پکارتے ہیں کہ ہمارے آبا اجداد ان کو پکارا کرتے تھے اور ہمارے آبا اجداد کا دین پرانا ہے جی تو قرآن مجید ان کے اس شبے کا جواب دیتا ہے آیت نمبر اٹھارہ میں جی کہ دین یہ کوئی خواہشات کا نام نہیں ہے کہ تم خواہشات کے پیچھے چلو گے بلکہ تاب داری کی چیز شریعت ہے سم جالنا کا شری آتما ولا الدین شریعت کی تابے کرنی ہے دین یہ پرانے ہونے کی وجہ سے کہ پرانے وقتوں سے چلا آ رہا ہے تو اس سے کوئی باطل وہ حق نہیں بن جاتا بلکہ شریعت اور تابے کرنے کی چیز وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے مقرر کی جائے اور یہ خواہشات کی پیروی کا نام نہیں ہے تو شریعت کی تابیداری کرو اور لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو آباء اجداد اگر وہ غلط طریقے پر چل رہے تھے تو ان کی تابیداری اور ان کی پیروی وہ نہیں کرنی تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ دین پرانا ہے اور ہم اپنے آباؤ اجداد کی پیروی کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ آیت نمبر اٹھارہ میں دیا جاتا ہے تو گزشتہ صورت میں نواں شبہ اور اس صورت میں دسواں شبہ یہ ذکر کیا جاتا ہے یا سورہ دخان میں یہ تخویف دنیاوی اور تخویف اخروی یہ مفصل ذکر کیے گئے دنیا کے عذاب کی تخویف بھی دی گئی فرونیوں کی ہلاکت کے ذریعے اور اخروی تخویف بھی دی گئی اب اس صورت میں یہ ان عذابوں سے نجات کا طریقہ یہ بتلایا جا رہا ہے کہ نجات کا طریقہ وہ کیا ہے یا گزشتہ صورت میں کہا گیا کہ ان نشج رتس ضقوم تو عام گزشتہ صورت میں آیت نمبر 43-44 میں کہا گیا کہ زقوم کا درخت یہ گنانگاروں کا گناہ کا ہے ان کی خوراک ہے تو سورہ حامی جاسیہ میں عیم کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہ گناہ گار کون ہے تو آیت نمبر سات آٹھ میں یہ عصیم کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہ عصیم یہ کوئی کوئی ایسی مخلوق نہیں کہ جسے پانا اور جسے معلوم کرنا وہ مشکل ہو بلکہ اصل میں قرآن کا جو منکر ہے کہ اللہ کی آیتوں کو اللہ کی کتاب کو سن لے اور پھر تکبر کرتا ہوا بنے گویا کہ اس نے قرآن سنا ہی نہیں تو یہ ہے یا گزشتہ صورت میں یہ قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ انفیلۂ لطم مبارک تن بے شک ہم نے اس قرآن کو اس مبارک رات میں نازل کیا ہے تو اس صورت میں قرآن کی عظمت یہ بار بار بیان کی جاتی ہے یہ آیت نمبر دس آیت نمبر گیارہ میں ہا ہدن اور پھر آیت نمبر بیس میں ہا دا للناس سے وہدن و رحمت القمیوکن اور بار بار قرآن کی ترغیب یہ دی جا رہی ہے تو اس صورت میں قرآن کی عظمت اور قرآن کی ترغیب یہ بار بار دی جاتی ہے صورت کے امتیازات صورت کے امتیازات صورت کے امتیازات جی سورت ممتاز ہے جی سورت ممتاز ہے کہ ہر امت یہ اپنے آمال نامے کی طرف یہ بلائی جائے گی آیت نمبر ستائیس میں کل امتن تد آ الا ہر امت یہ اپنے عمل نامے کی طرف یہ بلائی جائے گی اسی طرح صورت کا جو نام ہے سور یہ جاسیہ تو جاسیہ جہنمیوں کے اس حال کے دو گھٹنوں پر اور دو زانوں پر وہ بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کی یہ حالت قرآن میں اس صورت میں ان کی یہ صفت یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ دو زانوں اور دونوں گھٹنوں پر وہ بیٹھے ہوں گے سورت کا مقصد اس سورت میں دسواں شبہ وہ ذکر کیا جاتا ہے سورہ حامی مومن سے جو دعویٰ شروع ہوا تھا فض اللہ مخلصین الدین اور پھر ان کے اگلی سورتوں میں اس دعوے پر وارد ہونے والے شبہات اور اعتراضات کے جوابات دیے جاتے ہیں تو یہاں تک نو شبہات یہ گزر چکے ہیں اس صورت میں دسواں شبہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہمارا دین پرانا ہے اور تمہارا یہ دین یہ نیا ہے تو ہم اپنے بزرگوں کے اس پرانے دین کے تابے دار ہیں تو اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ دین میں یہ پرانا نام کی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ دین نام ہے یہ جی تابداری کا اور دین نام ہے شریعت کی پیروی کا دین یہ لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلنے کا نام نہیں ہے تو مجالنا کا شریعت من العمر فت ہم نے آپ کو ایک شریعت پر مقرر کیا ہے تو اس کی تابداری کریں اور لوگوں کے خواہشات کی پیروی نہ کریں سورت کا مختصر خلاصہ حوامی میں سبا میں اور یہ حوامی میں سبا میں سے یہ چھٹی صورت ہے اس کے بعد آنے والی صورت سورہ اخقاف یہ ماقبل صورتوں کا خلاصہ ہے اور اس میں گیارہواں شبہ وہ ذکر کیا جائے گا اور اس کا جواب تو حوامی میں صبا میں ان تمام صورتوں میں صورت کے آغاز میں قرآن کی عظمت اور قرآن کی ترغیب دی گئی ہے اس صورت کے آغاز میں بھی قرآن کی طرف ترغیب دی گئی ہے اور پھر جگہ جگہ درمیان میں اور آخر میں بھی قرآن کی ترغیب دی گئی ہے ایک ربط یہ بھی ہے گزشتہ صورت کے آخر میں کہا گیا فعن نمایت سرناہ کا ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کیا ہے وجہ کیا قرآن کو ہم نے کیوں آسان کیا ہے کیونکہ اس صورت میں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ہادن یہ ہدایت کی کتاب ہے تو جو چیز وہ مخلوق کی ہدایت کا سامان ہو اور مخلوق کی ہدایت ہی اس میں منحصر ہو لوگ اس کے بغیر گمراہی سے نکل نہیں سکتے تو اللہ نے اس کتاب کو آسان بنایا ہے ایک تو عربی زبان میں بیج کر آسان کیا ہے اور دوسرا پیغمبر کی زبان پر معلم کی زبان پر قرآن کو آسان کیا ہے تو اس صورت کے آغاز میں بھی ترغیب لقرآن پھر صورت میں عقلی دلائل یہ توحید پر بیان کیے گئے ہیں سورہ حامیم مومن میں جو دعویٰ وہ ذکر کیا گیا تھا کہ پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے تو ان تمام صورتوں میں یہ جو دلائل ذکر کیے جاتے ہیں تو یہ اسی توحید پر تو یہاں پہ بھی یہ دلائل یہ ذکر کیے گئے ہیں اور صورت کے آخر میں پھر دعویٰ توحید وہ بیان کیا گیا ہے یہ دلائل ذکر کیے جاتے ہیں تو آخر میں آیت نمبر چتیس میں اور سنتیس میں دعوی توحید ہے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رب السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ تو صورت میں دلائلِ اقلیہ ہیں توحید پر صورت میں قرآن مجید سے اعراض کرنے والوں کو زواجر اور تخفیفات دیے گئے ہیں اور قرآن سے اعراض پر عذابوں کا تذکرہ یہ کیا گیا ہے کہ آیت نمبر 6 سے آیت نمبر دس تک پر آیت نمبر گیارہ میں پھر ترغیب لالقرآن ہے پھر آیت نمبر چودہ سے چودہ اور پندرہ میں ایمان والوں کو ادب دیا گیا ہے اور ساتھ میں بشارت دی گئی ہے اور پھر بنی اسرائیل کا واقعہ بطور دلیل نقلی کے مختصرا اور اس میں پیغمبر کو تسلی بھی دی جاتی ہے پرایت نمبر اٹھارہ میں یہ اٹھارہ میں جو شبہ ہے دسواں شبہ اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ ہم تو اس لیے ان انعالہ کو ہم ان باباؤں کو اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ ہمارے آباؤ اجداد انہیں پکارتے تھے اور ہمارا یہ پرانا دین ہے تو قرآن جواب دیتا ہے کہ دین میں بھیجی ہوئی شریعت اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ شریعت کی تابیداری کرنی ہے اور خواہشات کی پیروی وہ نہیں کرنی رایت نمبر بیس میں پھر ترغیب اور اورائت نمبر اکیس میں زجر دیا گیا ہے مشرقین کو پھر آیت نمبر بائیس میں پھر دلائل بائیس میں دلیل آیت نمبر چھبیس میں دلیل عقلی آیت نمبر ستائیس میں اور آیت نمبر یہ جی ساتھ ساتھ زجر بشرک بھی دیا جاتا ہے اور آیت نمبر انتیس میں تخویف اخروی اور آیت نمبر تیس میں بشارت اور پھر آیت 31 تا 35 اس میں پھر تخویف اخروی اور صورت کے اختتام میں دعوی توحید یہ بیان کیا گیا ہے حامیم اللہ جانتا ہے ان حروف کے معانی کو تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ جی اتارنا ہے اس کتاب کا نازل کرنا ہے اس کتاب کا من اللہ اللہ کی طرف سے العزیز جو غالب ہے الحکیم اور حکمت والا ہے حوامیم میں تمام صورتوں میں اس کے آغاز میں قرآن مجید کی ترغیب یہ دی گئی ہے اب یہاں سے دلائل اقلیہ ان نفس سماوات ول اور صورت آسان ہے معنی کے اعتبار سے ان نفس سماوات ول ارد ل بے شک آسمانوں میں ولردی اور زمین میں لآیات للمؤمنین ضرور نشانیاں ہیں للمؤمنین ایمان والوں کے لیے یعنی زمین اور آسمان کی اس تخلیق میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں گزشتہ صورت میں اور یہ بھی ماقبل کے ساتھ ربط ہے ان آخری صورتوں میں بعض آیات کے صورت کے درمیان یہ ہم بعض روابط یہ ذکر کریں گے گزشتہ صورت میں یہ آسمان اور زمین کی پیدائش اس کا مقصد ذکر کیا گیا تھا آیت نمبر اٹتیس اور انتالیس میں وما خلق نہ سماوات وردا و ما بالحق کہ ہم نے اس کی تخلیق حق کے اظہار کے لیے کی ہے تو اس صورت کے آغاز میں یہ کہا جاتا ہے کہ زمین اور آسمانوں میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور وہ نشانی کیا ہے کہ یہ کائنات اور یہ زمین اور آسمان یہ آبس پیدا نہیں کیے گئے بلکہ ایک مقصد کے تحت پیدا کیے گئے ہیں بے شک آسمانوں میں اور زمین میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے وفی خلقکم اور تمہاری پیدائش میں وما مِنْ منداب اور وہ جو پھیلائے ہیں اللہ نے جانداروں میں سے دابا جو ما اور دابا کا اطلاق جاندار پر کیا جاتا ہے اسی لیے قرآن آسمانوں میں بھی دواب کا ذکر کرتا ہے وفی خل کے اور پیدائش میں بھی وما وما بس مندابت اور وہ جو پھیلائے ہیں اللہ نے جانداروں سے زمین میں اللہ نے جانداروں کو پھیلایا ہے اسی طرح ہواؤں میں اللہ نے جانداروں کو پھیلایا ہے پانی میں ہزاروں مخلوق ہے اللہ نے پھیلائے ہیں پانی میں بھی وما بست مند اور وہ جو پھیلائے ہیں اللہ نے جانداروں میں سے آیا نشانیاں ہیں توحید پر لیکن اس قوم کے لیے جو یقین کرتے ہیں اللہ کی کتاب پر یعنی ان دلائل پر وہی لوگ یقین کرتے ہیں کہ جن کا تعلق قرآن کے ساتھ ہو قرآن کے ساتھ جن کا تعلق نہیں ہے تو وہ ان دلائل میں کہاں غور اور فکر کرتے ہیں وختلا فل ونہارے اور دن اور رات کے بدلنے میں دن اور رات کے بدلنے میں اور دن اور رات کا یہ بدلنا ایک جانب یہ اس سے دن اور رات کا یہ بدلنا اس سے ایک جانب تو موسم یہ تبدیل ہوتے ہیں اور اختلاف و لل سے ایک دن اور رات یہ ایام گزرتے ہیں ایک تو ایام گزرتے ہیں ہفتے گزرتے ہیں مہینے گزرتے ہیں تو ایک تو اس پر دلالت کرتا ہے ہفتے مہینے سال یہ گزرتے ہیں اور دوسرا اختلاف اللیل وََََََََََََََََََََ میں موسموں کی تبدیلی بھی ہوتی ہے اختلاف اللیل نہار اور دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں وما انزل اللہ من مرس اور وہ جو اللہ برساتا ہے مینت سما اوپر سے ہر وہ چیز کے جو تمہارے سر کے اوپر ہو اس پر سما کا اطلاق ہوتا ہے اسی لیے قرآن میں چت پر بھی سما کا اطلاق کیا گیا ہے بادلوں پر بھی سما کا اطلاق یہ کیا گیا ہے اور اوپر ہمارے سا ہمارے سروں کے اوپر جو فضا ہے اس فضا پر بھی سما سما کا اطلاق یہ کیا جاتا ہے وما انزل اللہ من مر رس کن اور وہ جو برساتا ہے اللہ اوپر سے منسما اوپر سے مر رس بارش قرآن کبھی مسبب ذکر کرتا ہے اور مراد سبب ہوتا ہے اب بارش یہ رزق کے لیے سبب ہے بارش برستی ہے تو اس کے ذریعے یہ جو روزی ہے اور رزق ہے یہ پیدا ہوتا ہے تو یہاں پہ مراد بارش ہے جو سبب ہے لیکن قرآن نے وہ مسبب ذکر کیا ہے کہ جو بارش کے ذریعے جو چیز پیدا ہوتی ہے قرآن نے وہ ذکر کیا ہے و مانظ اللہ منسما مررسکن اور وہ جو برساتا ہے اللہ اوپر سے مررسکن بارش فاہ یا بہل ارد بادموتہا تو تازہ کرتا ہے اس کے ذریعے زمین کو بادموتہا اس کے خشک ہونے کے بعد زمین کی موت اس کی خشکی ہے اور زمین کی حیات اس کی وہ تازگی ہے وہ تصریف ہے اور ہواؤں کے چلنے میں تصریف اور ہواؤں کے چلنے میں یہ آیات الیہ قومی یاقلون اور قرآن نے ریاح جو ہے تو یہ یہاں پہ جمع ذکر کیا ہے بعض لوگ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ریاح ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ ان ہواؤں کو ریاح بنا اور اسے ریح نہ بنا یعنی اسے ریح نہ بنا اسے مفرد نہ بنا بلکہ اسے متعدد ہوائیں اور کثیر ہوائیں بنا تو بعض لوگ حدیث کے معنی کو نہیں سمجھتے تو وہ کہتے ہیں کہ ریح جو مفرد ہے تو یہ عذاب کا سبب ہے اور ریاح جو جمع ہے تو اصل میں یہ عذاب کا سبب نہیں ہے تو عجیب بات ہے کہ مفرد وہ عذاب ہے اور جو جمع ہے تو وہ عذاب نہیں دراصل حدیث میں اللہ کے پیغمبر کی جو دعا ہے تو یہ بارش کی دعا ہے ہوا جب ایک جانب سے چلتی ہے تو وہ بادلوں کو بگا لیتی ہے اور ایک جگہ سے وہ دوسری جگہ وہ بھگا کے لے جاتے ہیں تو جس علاقے پر لوگوں کی امید ہوتی ہے کہ یہاں پہ بارش برسے تو ہوا جب ایک جانب سے چلتی ہے تو وہ بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ لے جاتے ہیں اور جب وہ ریا جب متعدد جانبین سے اور متعدد اطراف سے ہوائیں بادلوں کو گھیر لیتی ہیں تو اس کی وجہ سے وہ بادل وہ برس پڑتے ہیں اور بارش ہو جاتی ہے تو اللہ کے پیغمبر دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ جب خشکی کا وقت ہوتا تھا اور بارشیں وہ نہیں ہوتی تھیں کہ اے اللہ اسے ریاح بنا اور اسے ریح نہ بنا وہ تصریف اور ہواؤں کے چلنے میں آیاتن نشانیاں ہیں اللہ کی توحید کی وحدانیت کی لے قوم ان اس قوم کے لیے یا کہ جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں جو اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہیں تلکا یات اللہ ہی یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور یہ اللہ کی توحید کے دلائل ہیں نتلوح علیک کا بالحق ہم پڑھتے ہیں ان دلائل کو آپ پرے پیغمبر بالحق کے تاکہ حق ظاہر ہو جائے فب یہ حدیث بعد اللہ و یؤمنون ہی حدیث یہاں پہ حدیث ویسے عربی زبان میں مطلق بات کو کہا جاتا ہے تو حدیث کا اطلاق یہ قرآن پر بھی ہوتا ہے سورہ ظمر آیت نمبر 23 میں آپ لوگوں نے پڑھا اور قرآن کو احسن الحدیث کہا اللہ نزل احسن الحدیث اور حدیث میں بھی اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے فعن خیر الحدیث کتاب اللہ یہ سب سے بہتر بات وہ اللہ کی کتاب ہے تو قرآن یہاں پہ یہ زجر دیتا ہے کہ یہ دلائل اللہ نے ذکر کیے فبی حدیث تو پس کون سی بات پر بعد اللہ یعنی بعد کتاب اللہ فبی حدیث تو پس کون سے کلام پر بعد اللہی اللہ کے بعد یعنی اللہ کی کتاب کے بعد وآیاتی ہی اور اللہ کی نشانیوں کے بعد یؤمنون یہ لوگ ایمان لائیں گے استفہام ہے اور استفام انکار کا ہے یعنی جب قرآن پر ان لوگوں کی اصلاح نہیں ہوئی تو اور کون سی کتاب ہے کہ جس کتاب پر ان کی اصلاح ہوگی جب قرآن سے یہ لوگ ہدایت پر نہیں آئیں گے تو اور کون سی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں گے یعنی جب یہ منکرین قرآن پر یہ درست نہ ہوئے اور ان کی اصلاح نہیں ہوئی تو اور کون سی چیز ہے کہ جس سے یہ لوگ اپنے عقیدے کی اور اپنے ایمان کی اصلاح کریں گے اور عبرت اور نصیحت حاصل کریں گے کیونکہ قرآن سے بہتر کلام اور قرآن سے بہتر باتیں وہ تو ہے نہیں کتنی بدقسمتی ہے ایک مسلمان کی کہ وہ قرآن کو اس نے پیٹ پھیری ہے اور قرآن سے وہ رگردانی اختیار کیے ہوئے ہے فبی حدیف بعد اللہ و آیاتی پس کون سے اور اگر مولویوں سے پوچھا جائے کہ یہ قرآن کا ترجمہ سیکھنا یہ کیا ہے یہ فرض ہے واجب ہے سنت ہے مستحب ہے مستحب کا درجہ بھی نہیں دیتے حالانکہ اس دور میں قرآن سے جو لا علمی اور جہالت ہے قرآن کا ترجمہ سیکھنا آج کے دور میں یہ فرض اور واجب سے کم نہیں ہے وجہ یہ کہ مسلمان کے دنیا اور آخرت کی نجات کا دار و مدار اس کتاب کے سمجھنے پہ ہے آج اس کتاب سے دوری کا اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ مسلمان برائے نام مسلمان بنا ہے بس صرف منہ سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور باقی ماندہ شرک اس کا وہی مشرقین مکہ والا ہے زبان سے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھتا ہے اور اس کا سر قبروں کو جکا ہوا ہے پیروں کے قدموں میں وہ جکا ہوا ہے اسی طرح زبان سے غیروں کو پکارتا ہے اپنی حاجتوں میں فبای حدیث بعد اللہ وایاتہ یؤمنون پس کون سے کلام پر پس کون سی بات پر بعد اللہ یہ اللہ کے کلام کے بعد و آیات ہی اور اللہ کے دلائل کے بعد یؤمنون یہ لوگ ایمان لائیں گے سورہ مرسلات آیت نمبر 50 میں بھی ا جائے گا تو ابن آیات میں زجر دیا جاتا ہے قرآن سے ایراض کرنے والوں کو کہ قرآن سے جو اعراض کرنے والا ہے افاق یہ وہ بڑا جھوٹا ہے افاق افق سے افق مانا بڑا جھوٹا اور عثیم گناہ جب قرآن ہدایت کی اس کتاب کے تابع نہیں ہوگا تو پھر کس سے کہانیاں بیان کرے گا جھوٹ بولے گا کیونکہ سچ کی کتاب تو یہ ہے وَيْلٌ لِكُلِّ افا کن اور ہلاکت ہے وہی لن اور وہی ہلاکت ہے یہ واہ اور کے لیے نہیں بلکہ ویل کا اپنا اصلی حرف ہے وہی لن ہلاکت ہے لکل افا کن ہر بڑے جھوٹے کے لیے اثیم گناہگار کے لیے گزشتہ صورت میں آپ نے عصیم پڑھا تھا یہاں پہ عصیم کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہ بڑا جھوٹا اور گناہگار کون ہے یسمع آیات اللہ ہی کہ جو سنتا ہے اللہ کی آیتوں کو قرآن کو سنتا ہے تُتلا ہی کہ جو پڑھی جاتی ہیں اس پر سم میوسر مستقبر میوسر مستقبرن اور پھر بن جاتا ہے اثر یوسر اور پھر اڑا رہتا ہے اور پھر بن جاتا ہے مستقبرن تکبر کرنے والا یعنی پھر اس تکبر پر ایسے اڑا رہتا ہے کا الم یسما گویا کہ اس نے نہیں سنا ان اللہ کی آیتوں کو یعنی ایک مسلمان ہو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو قرآن پر اسے ترغیب دی جائے اور وہ پھر بھی اس سے ایسی روگردانی اور اعراض کرے گویا کہ قرآن اس کے کانوں کو چھوا تک نہیں قرآن اس نے سرے سے سنا ہی نہیں ایک مسلمان اور قرآن سے یہ اعراض اور یہ روگردانی لم گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں اللہ کی آیتوں کو اور اللہ کی کتاب کو فب شرح بے حالانکہ بشارت عموماً اچھی خبروں میں یہ آتی ہے لیکن یہاں پہ اس قرآن کے منکر کے لیے اگر کوئی اچھی خبر ہے تو وہ دردناک عذاب کی ہے فبش شرح و بس خوشخبری دو اس بدبخ کو دردناک سزا کی اور دردناک عذاب کی وہ ادا علم امن آیات نا ان پہلے تو قرآن سے روگردانی اختیار کرتا ہے اور اگر قرآن کی کسی آیت ایک کو سمجھ بھی لے تو پھر اس کا مذاق اڑاتا ہے وہ ادا علم امن آیات نا اور جب جان جاتا ہے ہماری آیتوں سے شعی کسی چیز کو مثلا اگر کوئی بات اس کے ذہن میں بیٹھ بھی گئی اور اس پہ سمجھ بھی آ گئی اتخہ حز تو بناتا ہے ان آیتوں کو حدون مذاق اور ٹھٹا اڑاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ کس دور کی باتیں کر رہا ہے یہ تو پرانی باتیں ہیں اولائک کلحم عذاب مہین یہ لوگ ان کے لیے وہ رسواکن عذاب ہے ورائہم جہنم ورائہم جہنم اور ان کے میں ورائہم جہنم اور ان کے پرے جہنم جہنم کا عذاب ہے میورا اہم اور ان کے پیچھے ان کے پرے جہنم کا عذاب ہے وَلَا عنہم مَا اور فائدہ نہیں دیے گئے انہوں نے کمایا ہے شی کوئی بھی چیز وہ جو انہوں نے مال اور دولت کمایا تھا اور دنیا کمائی تھی وہ ان کے کچھ کام نہیں آئے گا تو انہوں نے جن باباؤں سے امید لگائی تھی وہ بابا بھی اس کے کچھ کام نہیں آئیں گے ولامت تقد اولیا اور نہ ہی وہ آلیہ کہ جو انہوں نے بنائے تھے اللہ کے بغیر کارساز کہ یہ ہمارے کام آئیں گے عظیم اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے اب ترغیب لقرآن یہ ہر یہ کامل ہدایت ہے یہ اگر ہدایت کی کوئی کتاب ہے تو وہ یہ کتاب ہے امام نصفی تفسیر مدارک میں وہ مانا کرتے ہیں ہاد اے ہاد اشارت یہ قرآن ہدن یہ ہدایت کی کتاب ہے اور وہ کہتے ہیں ہاد القرآن کامل فی الہدایا۔ یہ قرآن یہ ہدایت میں کامل کتاب ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ جیسے عرب کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ کامل فی رجولیا کہ زید جو ہے وہ رجولیت میں اور مردانگی میں کامل ہے ہاضا ہدن یہ قرآن یہ ہدایت کی کتاب ہے اور ہدایت میں کامل کتاب ہے یہ اگر ہدایت حاصل کرنی ہے تو قرآن اس کتاب سے حاصل کرو بڑی بدبختی ہے ان لوگوں کی کہ جو قرآن کو ہدایت کی کتاب سمجھتے نہیں بعض بدبختوں کو اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں بعض بدبختوں بختوں کو یہ کہتے ہوئے سنیں گے کہ قرآن مجید یہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں اس سے یعنی وہ کتاب جو امت کو متفق کرنے والی تھی وہ کتاب جو امت کو یکجا کرنے والی تھی آج اس یکجا کرنے والی کتاب کو انہوں نے اختلاف والی کتاب بنا دیا ہے وہ کتاب جو اختلافات کو ختم کرنے والی کتاب تھی آج اسی کو انہوں نے اختلافات پھیلانے کا ذریعہ بنا دیا ہے قرآن مجید کہ آج امت کی رسوائی کا بنیادی سبب قرآن سے الگ ہونا ہے اور اللہ کی کتاب سے دوری ہے بعض لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آخر کن کا قرآن پڑھیں ایک فرقہ کہتا ہے ہم سے پڑھو دوسرا فرقہ کہتا ہے ہم سے پڑھو حالانکہ میں کہتا ہوں کہ اگر آج شیعہ جو شیعہ کمیونٹی ہے اور جو شیعہ میں امی لوگ ہیں یہ اگر شیعہ اپنے ذاکرین سے کہ جن سے وہ یہ قصے کہانیاں سنتے ہیں اور رو رو کے وہ لوگوں کو کربلا کے واقعات پر رلاتے ہیں یہ اگر آج انہوں نے شیعہ لوگوں کو قرآن پڑھایا ہوتا امت میں یہ اختلافات نہ ہوتے صرف قرآن کا یہ جو بنیادی ٹیکسٹ ہے اگر اس متن کو بھی سمجھایا ہوتا آج امت میں یہ اختلافات نہ ہوتے اگر بریلوی بریلویوں سے قرآن پڑھیں دیوبندی دیوبندیوں سے قرآن پڑھیں اہل حدیث اہل حدیث سے قرآن پڑھیں یہ اگر آج مسلمان قرآن کو سمجھ جائے تو امت سے یہ اسی پچاسی نوے فیصد یہ تمام اختلافات یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے لیکن صرف مال بٹورنے کے لیے ان امیوں کو استعمال کیا جاتا ہے پیر بھی انہیں استعمال کر رہا ہے مولوی بھی انہیں استعمال کر رہا ہے یہ آج آپ کو جتنے بڑے بڑے یہ نام یو پہ دیکھ لیں اسی طرح یہ فیس بک پہ دیکھ لیں ایک بتا دے ایک بندہ کہ وہ انہوں نے ان سے قرآن سیکھا ہو اور قرآن پڑھا ہو بس ہر کوئی یہ اپنی شہرت میں وہ لگا ہوا ہے اصل چیز قرآن سمجھانا ہے اور قرآن پڑھانا ہے ایک امی کو قرآن پڑھائیں اور ایک امی کو قرآن سکھائیں یہ اللہ کا احسان ہے کہ یہ دعوی صرف ہمارے جو ساتھی ہیں تو صرف وہ یہی یہی وہی دعویٰ کر سکتے ہیں ہمارے استاد محترم سے بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ کراچی میں فلاں مفتی صاحب ہیں بڑا نام ہے اور اسی طرح لاہور میں فلاں بڑا نام ہے مفتی کا اور فلاں کوئی شیخ القرآن ہے اور کوئی شیخ الاسلام ہے اور کوئی شیخ الحدیث ہے بڑے بڑے نام ہیں ہمارے استاد محترم کہتے ہیں ایک بندہ بطور مثال اور ایک بندہ بطور نمونہ کے ایک عام شخص کہ جس نے نہ صرف پڑھی ہو جس نے نہ نحوہ پڑھی ہو جس نے نہ علوم پڑھے ہوں یہ جنہیں یہ علوم کہتے ہیں کوئی چیز بھی نہ پڑھی ہو ایک امیوں میں ایک عام بندہ ایک کالج یونیورسٹی کا طالب علم وہ دکھا دے انہیں انہوں نے قرآن پڑھایا ہو شروع سے لے کر آخر تک یہ دعویٰ صرف الحمد یہ ہم کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھی یہ کر سکتے ہیں کہ جو دن رات قرآن کی خدمت وہ اسی نیت سے کرتے ہیں کہ لوگ قرآن سیکھیں اور قرآن سکھانے پر ان کی وہ مکمل توجہ ہے اور قرآن ہم کہتے ہیں یہاں پہ صرف برکت کی غرض سے نہ آیا کریں جو لوگ یہاں پہ برکت کی غرض سے آتے ہیں جائیں جی دیگر جگہوں پہ برکت کی غرض سے وہ بیٹھا کریں یہاں پہ جو سیکھنے والے ہیں صرف وہ آیا کریں خواہ وہ ایک بندہ ہو سیکھنے والا ہو بس وہی ہمارے لیے کافی ہے ہمارے لیے تعداد میٹر نہیں کرتا ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے عقیدے وہ درست ہو جائیں گے لیکن یاد رکھیں ہمارے لیے ایک بندہ وہ کافی ہے کہ جو لکھنے والا ہو اسی لیے ہمارے درس میں جو لوگ وہ لکھتے نہیں ہیں اور اپنے آپ کو انہوں نے علامہ بنایا ہے یاد رکھے وہ قرآن سیکھ نہیں سکتے سال ہر سال وہ بیٹھیں گے لیکن کوئی فائدہ انہیں نہیں حاصل ہوگا قرآن وہی سیکھ سکے گا کہ جس کے پاس اپنا بیاز والا قرآن ہو کہ جس کے پاس اپنا رجسٹر اور اپنی کاپی ہو باقاعدہ وہ لکھتا ہو ترجمہ بھی لکھتا ہو تفسیر بھی لکھتا ہو اور جو صرف یہاں پہ تبرک کے لیے آتے ہیں تو تبرک کے لیے انہیں بہت سے لوگ جو ہے وہ مل جائیں گے ہاں راہدن یہ قرآن یہ کامل کتاب ہے ہدایت کی ولدین کفروب آیا تربیم اور وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا ہے اپنی رب کی آیتوں سے لہم عذاب مررزن علیم تو ان کے لیے عذاب ہے مررز علیم اس دردنا کا عذاب سے اس دردنا عذاب سے ان کے لیے عذاب ہے اور سزا ہے حامیم اللہ جانتا ہے ان حروف کے معانی کو تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ اتارنا ہے اس کتاب کا من اللہ اللہ کی جانب سے العزیز کے جو غالب ہے الحکیم اور بڑی حکمت والا ہے بےشک آسمانوں میں اور زمین میں لایات ان ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے وفی خلقکم کم اور تمہاری پیدائش میں اور وہ جو پھیلائے ہیں اللہ نے جانداروں میں سے آیاتن نشانیاں ہیں اللہ کی توحید کی لقومن اس قوم کے لیے یوقین کہ جو یقین کرتے ہیں اللہ کی کتاب پر اور دن اور رات کے بدلنے میں اور وہ جو برساتا ہے اللہ اوپر سے مررسکن بارش مسبب ذکر کیا مراد سبب ہے فاحیہ بیل ارد بادہا تو پچھتازہ کرتا ہے اس بارش کے ذریعے زمین کو اس کی خشکی کے بعد و تصری فریا ہے اور ہواوں کے بدلنے میں آیات النشانیاں ہیں اللہ کی وحدانیت کی اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں یہ اللہ کی آیت نشانیاں ہیں اور ہم پڑھتے ہیں انہیں آپ پر بالحق کے تاکہ حق ظاہر ہو جائے تو بس کون سے کلام پر اللہ کے کلام کے بعد وہ آیاتی اور اس کی نشانیوں کے بعد یومنون یہ ایمان لائیں گے جب قرآن پر یہ انسان کے بچے نہیں بنتے تو اور کون سی کتاب ہے کہ جس پر یہ انسان کے بچے بنیں گے ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے کہ جس سے یہ لوگ یہ ٹھیک ہو جائیں گے وہ لکل افاکن اصیم اور ہلاکت ہے لکل ال افاکن ہر بڑے جوتے کے لیے اصیم گناہ گار یسمایات اللہ کہ جو سنتا ہے اللہ کی آیتوں کو تتلا لے کہ جو پڑی جاتی ہیں اس پر ثم یسر اور پھر وہ ٹہرتا ہے مستقبراً تکبر کرنے والا قَالَّمْ يَسْمَعَهَا گویا کہ اس نے نہیں سنی اللہ کی آیتوں کو یعنی ایسے وہ اپنے آپ کو غافل بنا دیتا ہے فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ تو خوشخبری دو اسے دردناک عذاب کی وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا اور جب وہ جانتا ہے ہماری آیتوں میں سے کوئی چیز شیئً یعنی سمجھ جاتا ہے تو اسے بھی بناتا ہے حضبن مزاق وَلَا اِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ یہ لوگ ان کے لئے رسوا کرنے والا عذاب ہے اور اس رسوا کرنے والے عذاب سے پرے جہنم کی سزا ہے وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوْ اور کام نہیں آئے گا فائدہ نہیں دے گا انہیں وہ مال جو انہوں نے کمایا تھا شیئن ذرہ برابر یا اسی طرح وہ عمل جو انہوں نے کیا تھا شی ان ذرہ برابر علامت تقد مندون اولیا اور نہ ہی وہ جو انہوں نے بنائے تھے اللہ کے بغیر اولیا مددگار و عذاب و نظیم اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے ہاضا ہدن یہ قرآن ہدن ہدایت کی کتاب ہے بلکہ ہدایت کی کامل کتاب ہے ولدینکر آیا تے ربهم اور وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں سے قرآن سے ان کے لیے سزا ہے من رجن علیم اس دردناک عذاب سے واخر العالمین